الحمد لله نحفظه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبكل عليه ونعوذ بالله من شروج الفزناه من سيئات عمالنا من يهد الله ومن فلا مقل له من يغلله فلا هادي له ونشهد بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد بأن محمد عبده ورسوله همع هم بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم یہ میں نے جو کہ اور قربانی کے ہیں تو حج کے بارے میں بیان اثراج کا بیان ان اللہ قربانی کے بارے میں ہے آیت بنے پڑھ لیے برمایا گیا ہے کہ اللہ دوبارہ کو تعلق قربانی میں گوش پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے جو یہ بات آیت میں بتا دیجیے اس میں قربانی کے لیے گوشت والے جانور کا گدی ہو کر خون کا گرنا تو یہ ضروری بات یہی ہوگی خون کا گرنا ضروری ہو گیا قربانی کے لیے گوش کا اس تو ہونا ضروری ہو گیا اور تیسرا قربانی کرنے کے پیچھے جذبہ ہے تو دو چیزیں جو خون تو گر گیا گیا ہو گیا زمین پر گوشت کا مزید فائدہ ہو گیا اور جو دل کا حال تھا وہ اللہ کے حضور پیش ہوا اور اس طرح قربانی مکمل ہو کر قبول ہوتی ہے اور خاص طور سے آئے جو تاکید کی وہ یہ ہے کہ خون اور گوشت کے ساتھ ضروری بات یہ ہے کہ دل کا جذبہ درست ہو کیونکہ قربانی کے جانور کا ذبیہ اس کا خون گرنا اس کے جوش کا تقسیم ہونا یہ تو اس قربانی کے عمل کا ظاہر ہے اور جذبہ جو دل میں اس کی نیت تھی دل میں اس کے احتساسات تھے خیالات تھے سوچے تھی وہ اس کا باتر ہے دراصل انسان کی زندگی میں جو چیز اس کو سہارا دیتی ہے جیسے آپ لوگ کہتے سپورٹ دیتی ہے اس کو بڑھوتری دیتی ہے اس کی پراجر سپورٹ جو ہے وہ جن چیزوں پر جس کا دار و مدار ہے اس کا ان میں ایک عظیم چیز قربانی ہے ایک آدمی چل پھر کر ہاتھ پیرتا ہے کام کر سکتا ہے لیکن کو کہے کہ اب آپ نے جس میں قربانی کے تحت کرنا ہے تو پھر وہ ماہی لکو نقل کو حیران اکل کو چکر میں ڈالنے والے کارنامے کرتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جو سب سے بڑی جنگ ٹینکوں کی ہوئی ہے وہ ہندوستان کا پاکستان پر حملہ تھا سیالکوٹ کے مارک پر اور کہتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنا زیادہ ٹینکوں کا رہلا کسی جگہ پر زمین دیکھا گیا تھا۔ اور وہ بڑھ رہا تھا پاکستان کی طرف اور بس اسے دو گھنٹے اس میں پاکستان کے نیشنل محبود ہونے کے تھے ہندوؤں کی گلامی کے تھے اور اسلے کو روکنے کے بعد یہ پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں اس کے کی گن آگے آئے اور وہ گرائے ان کو جب دیکھا ممکن ہی نہیں پھر چند, چند, چند جوان جو ہیں وہ جو اپنے مدن کے ساتھ بم باندھ کر ان کے آگے لیٹے اور ان کو اڑا کر گرایا سارے میدان کو بند کر دیا اور وہ چند آدمیوں کا یہ ایک مانوی قوت کو لے کر آگے بڑھے وہ فرضائی قوت نہیں تھی حاصل کی قوت نہیں تھی مانوی قوت تھی, مانمی قوت, تھی، مانمی قوت تھی کہ جان کے عظیم نظرانے کی قربانی دربار لائی میں بطور شہادت پیش کروں گی بہت برات آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں کھا پی رہے ہیں ملازمان پڑھا رہے میں چل پھر رہے ہو ورنہ اس وقت زندگی غلامی نہیں ہوتا ہوں. اور پہلے جن کا ایک دوسرا یہ جو تھا عظیم کا جو اس کا عزیز بٹی کا ہوا ہے بی آر بی ان کے کنارے پروسے میں ایک آدمی ڈٹا ہے یہاں تک کرتے کرتے کرتے, کرتے چند آدمی جان کر جانا جان کی قربانی پیش کی ہے اور آپ سارے مزے میں بیٹھے کھائیں قربانی جنمائیں اور قوم کی ترقی عروج اور, اور بڑھوتری یہ مادیات پر نہیں ہوا کرتی یہ جذبات پر ہوا کرتی ہم مادیات کا بادی اس کا انکار نہیں کرتے بادی وسائل کو ترک کرنے کا شرط نہیں کہا ہوا صاحب صاحب میرا بیل کا تھا وہ فرمایا کرتے تھے اللہ والے جو ہوتے ہیں عارفین جو ہوتے ہیں یہ ایک جملے میں عظیم کتابوں کے مضمون بیان کیا کرتے ہیں کہ ایک جملے میں پوری پوری کتابوں کو سمیٹ کر بیان کر لیتے فرمایا مایا کرتے تھے اسباب بیکار نہیں اسباب پہ مدار نہیں اسباب مادیا اسباب مادیا بیکار نہیں ہے ان کو لے کر چلنا ہے ایسا مدار نہیں مدار تو آپ کے وہ جذبات آپ کے احساسات آپ کے وہ اور راجے جو آپ کے بادل میں اچل رہے ہیں بچل رہے ہیں وہ کرتے ہیں کام پیسر, پیسر کے جنگ, جنگ کے آپ کو پتا ہے کہ اس کا حالات بنایا امریکہ نے اور انڈیا سے پاکستان پر حملہ کروایا اور حملہ پوری مشرقی مغربی پاکستان کی بارڈر پر ہوگی اور جو امریکی سفیر آیا اس کا یوفان قدر تھا اس وقت پاکستان کا اس کو گربت سے پکڑا یعنی اتنے یہ ہوتے ہیں ذلیل لوگ ہوتے ہیں اتنا طریقے سے بات کرتے ہیں ان ساری چیزوں کا اپنا غلام سمجھ لیں اس جگہ کو گربت سے پکڑ کر اس کو کھلایا اس کا مسئلہ انڈیا ہیز اٹیک ڈو واٹ یو ول ڈو خیال تھا کہے کہ خدا کے لیا مجھے بچاؤ میں نہیں جڑ سکتا اور اب کچھ کرو گے امریکہ ہی کچھ کرے گا آگے ہے گا ہماری جان بچائیں گے تو اس کا کچھ ایمانی اس کی رگ باقی تھی اور کچھ پٹھانی رگ اس کی باتیں تھی تو غیر ہو پکے سر ایمان پکے پاتے ہوٹا سے گا اس کو جو گسایا نا اٹھا کہا وہ چلا کرسی پہ اگر بیٹھا نہیں اور نے کہا کہ آئی شیل ٹیل یو وٹ آئی ول ڈو آئی کی جگہ شل استعمال کرنا ہوتا ہے لیکن اس بات میں جب بات کہنی ہوتی اس پر پھر ول انگریزی گرامر کہتی ہے اس جگہ آئی شل نہیں کہا کرتا آئی ول کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو میں نے کرنا ہی کرنا ہے آئی شیل ٹیل یو وٹ آئی ول ڈو جا کر سارے ماردوں کا دورہ کیا اور ساری جگہ پر جا کر سنجوانوں سے خطاب کیا اور مجھے وہ او دن یاد ہے جس دن شاہ کے قریب اس نے شاہ کے باعث سے تقریر کرنی تھی پاکستان ریڈیو سے اس وقت نہیں تھا اور ہم اس کے طلبا سیکنڈری آفیزی کے طلبات سے ہم کھڑے ہوئے تھے جب سے ہمیں اس زمانے سے بزرگوں نے اس زمانے میں ہمیں سمجھایا کہ ریڈیو کے آگے نہیں بیٹھنا تھا ہم پابندی کیا کتنے میں بیٹھنی اور کہا کہ ہم تقریب ہم سارے جمع ہوئے ہیں میں بھی جمع ہوا ہوں اور میں کھڑا ہوں اس نے کہا کہ ہندوستان کیا سمجھتا ہے کس قوم کو, کو لڑکا رہا ہے سیروں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور سے بولا نا کہ واقعی سے دل سے بولا یعنی میں ایک گاؤں میں بچے کسی کے ایک لڑکا میں یوں محسوس کر رہا تھا کہ میری جگہ پھٹ رہی ہیں اور میرا خون نکل رہا ہے اور نئے ایک میں ہندوستان کو روننے کے لیے تیار ہوں اور ایکتر کی جنگ میں جاخان میں ہی بولا تھا اس کو کل میں بھی ضرورت پڑ کہ پہ رات کو اس کو تقریر کرائی لکھی ہوئی تقریروں سے پڑھی اور تقریر کر کے بیچارا اتنی اسے شراب ملی کہ صبح تک وہاں کے جنرل کو جواب ہی جیسے کرتا میں سا آج میں تم پر حکومت کر رہا جواب تک نہیں جیسا کہ میں کیا کروں کیا کروں جانتا کہ صبح جب سارا منصوبہ مکمل ہو گیا خیال ڈلوانے کا تو بات پوری جذبے ہوتے ہیں تو اس لیے امت مسلمہ کے پاس جو عظیم جذبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ہے جس پہ انہوں نے اپنے دل کا آخری تعلق جو اپنی اولاد کے ساتھ انسان کا دل چپکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو اس کو کسی جنگ میں بیٹھنا لڑنے کے لیے بیجنا دور بیٹھنا نہیں اس کو اپنے ہاتھ سے ضبر کرنے کے لیے تیار ہوئے تو لہذا پانچ دن جو پچھلے دنوں کو میں نے کہا تھا کہ پانچ دن میاں مینا کا قیام اس بات کا مراقبہ کرانے کے لیے ہے کہ پانچ دن اس زمین میں تم گزارو اس پر بیٹھے رہو جس میں یہ عظیم صرف عظیم وہ فتح نہ ہو مضبوطن عظیم جس عظیم قربانی کا جو،, جو ادا کی گئی ہے وہ سبھی سرزمین پر بیٹھ کر پانچ دن مرا براقبہ کرو پانچ دن نفس کے ساتھ مذاکرہ کرو پانچ دن ذر و دماغ کو سمجھاؤ اور پانچ دن اس غور و فکر میں گزارو کہ اللہ کی زیادہ دلار وہ ہستی ہے جس کے لیے ایسے, ایسے ایک عظیم انسان نے اپنے بیٹے کے گلے پر فری پھیری ہوئی ہے تو میں غلط خواہش پہ چھوڑنا اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا معصیت کو چھوڑنا مفاد کو چھوڑنا بہت کے نب کے مذہب کو چھوڑنا کیا اس پر میں اس پر چوری پہننے کا اختیار نہیں ہوں گا تو پانچ دن حاجم سے یہ دیے جاتے ہیں کہ یہ مذاکرہ کریں اور یہ حاضری کے لیے مقرر کیا گیا باقی سارے عالم انسانیت میں جان مسلمان ہیں اور میں یہ مقرر کیا گیا کہ تمہارے اتنے استعداد ہو کہ ایک جن مذبح کر سکتے ہو تو پھر قربانی کو بھی قربانی بھی کرنی اور یہاں اور اسلامی باتوں کو ختم کرنے کے لیے کافر سازش کر رہا ہے پیس کی بھی سازش کر رہا ہے کہ قربانی نوک نہ کریں او ہو اتنا پیسہ ضائع ہو جا رہا ہے نوز بلا اتنے جانور ضائع ہو رہے ہیں اور یہ پیسے جمع کر دیے جائیں اور قربانی کی جگہ غریبوں کے دے دیے جائیں ان کے بڑے کام بن جائیں جو حج پر جو میں نے تاریخ کتاب لکھی ہوئی ہے اس طار سے ملتی ہے اس, اس پر میں نے مسئلے پر بڑی تفصیلی بات کی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے ذرا دیکھیں حاج بن جانے والی بھی تو پڑھیں گے قربانی ہوئی اس میں عجیب کی ہوئی تو اس کے جواب میں میں کہا کر دو کہ تم ان پیسوں کو جمع کر کے لوگوں کو بخاری بنا کر بیگ کی شکل میں ان کو دینا چاہتا ہے تاکہ وہ ان کا عمل کا جذبہ ختم ہو تو ان پیسوں کو جمع کر کے بخاری کی شکل میں ان کو دینا چاہتا ہے اور شریعت اسلامیہ نے اس کا ایک اہم پیسے کی شکل میں ایک اہم عمل کی شکل میں دیا ہوا ہے وہی وہ چیز ہے جو دیاتوں میں مویشی پالنے کے عمل کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ڈیمانڈ سپلائی کے تھیوری جو ہے اکنامکس دور دراز کا آدمی جانور کو پال کراتے ہیں شہر کا وہ سراف جو سارے پیسوں کو لوٹ رہا ہے غیر معاشی عمل میں شامل امام وزادی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ مغرو پیشوں میں پیشہ سرافی کا پیش ہے سراف چاہیے سونے چاندی کے زورات بناتے کرتے ہیں کہ میں مغرو پیشہ کوئی بھوکوں مر رہا ہو اس کو سونے کے زور کام نہیں جا کوئی پیسہ مر رہا ہو اس کو کام نہیں جا کوئی بیماری سے مر رہا ہو اس کے لیے دعائی نہیں مر سکتی سارے معاشی عمل کو مچل کر کے ایک چھوٹے سے بازار میں تو پکڑا ہوا ہے اس کی جیب سے روز نکل کر روزی و دور دراز دیات کے موسی پالنے والے آدمی کے پاس جاتی ہے اور میں خریدنے کے لیے خود جایا کرتا ہوں منڈی میں ایک یہ کی منڈی میں جایا کرتا ہوں ایک آگے اکبر پورا کی منڈی اور ہمارا دلچسپ نہیں ہے وہ ہوتا ہے مشغلہ ہوتا ہے خریدنے کا ہوتا. سوزہ اور سزا کرنے کا اور دور دراز کے دیہاتی سادہ آئے ہوئے ہیں ان کو روزی پہنچ رہی ہے مویشی پالنے کا عمل زندہ ہو رہا ہے اس کا شوق بڑھ رہا ہے کیونکہ عام طور پر جو دس ہزار کا بک رہا ہے قربانی کے دنوں میں ہزار کا بک رہا ہے اس کا ایک شوق ہوتا ہے پالنے کا اس سے آپ کا گلا کا پیسہ جائے ہے زندہ ہے دیہاتوں میں اگر یہ کشش نہ رہے تو آپ کا یہ پیسہ ختم ہو جائے پھر بھیک مانتے پھرو لوگوں سے اس کا وہ ہے کہ معاشی عمل کے ساتھ جانور کو پالتا ہے اس کو دوسرا آدمی منڈی لا کر خریدتا ہے کساپ اس کو زبہ کرتا ہے تو اس کو تقسیم کرتا ہے غریب آدمی تک وہ گوشت پہنچتا ہے کتنے پیسے اس کے ساتھ متعلقہ ہیں معاشی عمل اس سے زندہ ہوا ہوں اور اس کا نتیجہ ایک عظیم جذبہ پیدا ہوتا ہے جس دن قربانی خریدنے کا وقت شروع ہوتا ہے گھر میں کلاس شروع ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے والد صاحب سے دادا جان سے دادا جان سے پوچھتے قربانی کیا ہے وہ ساری روزانہ سبق شروع ہو جاتا ہے ایک عملی کلاس گھر میں شروع ہوگی پورا ایک مہینہ کلاس چلتی ہے اس میں بہرسان کا درج کرا قربانی کا درج کرا ابراہیم بہیم الحم کا درد کرا قربانی کیا ہے اب ہم کب کریں گے قربانی کی ضرورت کس جگہ پر آتی ہے یہ تو ایک ہے ایک معاشرے کی ٹریننگ ہے معاشرے کی تربیت ہے اس کی کلاس چل رہی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ عظیم قدر ایک عظیم ویلیو وہ عظیم قوت ضلعوں کے اندر زندہ کی جاتی ہے وہ قوت جو سجے بس قوم کے اتنے اہم مادوں پر کام دے گی کہ جہاں سوائے قربانی کے جذبے کا جو کچھ نہیں کر سکے گا مجھے زیادہ سند ساٹھ انہتر ساٹھ نو انہتر ست اور ست ستر میں پاکستان پر کی لگا رہی ہوئی جا. اور دونوں ہم تین دن کی جماعت میں گئے پشاور اور جیل میں جیل کا سپرنٹینڈنٹ جا کر جیل والوں سے ملے ہیں ان سے بات کریں اندر بھی ایک مسجد ہے وہاں بیان کریں ہم اندر گئے امام صاحب ملے جیل کے انہوں نے کہا عید کے دن بڑی عید کے دن میں نے قربانی اور اللہ کے جان دینا اور قربانی کے اس پر میں نے بیان کیا کہتے ہیں فنا فنا کمسٹ لیڈر جو تھے وہ جیل میں تھے اور عید کے دائر ہم کیا کریں اللہ کو مانتے ہی نہیں مانتے ہیں سوشل گیدرنگ تو ہے نا جی ہمارا یونیورسٹی کا پروفیسر ہوتا تھا ایٹیسٹ تھا عید کے نماز کو بھی جاتا تھا تو سے کہا کیوں جاتا ہے نو پارٹی تھا باہر کوئی ہے ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں اور ہاؤ ویٹ از سوشل گیدرنگ ای؟ کہ ایک باشرتی اجتماع تو ہے نا باشرے کا استعمال سے میں جاتا ہوں سبحان اللہ ہم کیا بات کر رہے تھے سوشل نے جب بیان کیا میں نے کہا قربانی اور اللہ کے لیے جان دینی اور قربانی کرنی ہے یہ کرنا ہے سر تو کہتے وہ کمسٹ لیڈر بڑے بفرے وہ کہتے بولی صاحب یہاں پر ایسی باتیں نہیں کیا کرو میں ڈٹ کے کیا کروں کہ زیادہ ہے کہا کہ یہ جو ہے اس وقت یہ کمسٹ ہیں اس قربانی کے بیان وہ نہیں سن سکتے اور وہ عمر اللہ نے توفہ آپ کو دیا ہوا ہے کہ جو آپ کے معاشرے نے قربانی کے جذبے کو زندہ کرتا ہے کر بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ جو, جو منان میں قربانیاں ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں واقعی ہم سن پچہتر میں ہم گئے ہیں تو زمانے میں قربانیاں سنبھالنے کا کوئی بندوبست نہیں سعودی پرانے حالات تھے یعنی جدید ترقیات میں ایسا تو آ گیا تھا کہ ترقیات نہیں ہوئی تھی اس وقت ضائع ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ یہ گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے یہ تو ہے جنتے کو زندہ کرنے کے لیے لہذا سے گوشت سے گندا کھا جائے ضائع بھی ہوا جائے تو اس سے جو روحانی اچیومنٹ ہو رہی ہے اس کے اگالیں گوشت سے ضائع ہونا کچھ بعد میں نہیں ہے پچھلے مہینے مجھے ایک آدمی کہا آپ منگنی میں آئے گی میں نے کہا غیر شہری رسوں میں میں نہیں آیا کرتا منگنی تو کوئی ضروری بات ہے ہی نہیں میں نے کہا اس آدمی بیٹھ جائے وہ لیما اسپتال شامل ہو جائے یہ تو شری اعمال ہے خیر سے لے گئے جو کھانا وغیرہ میں نے کہا کتنا خرچہ آیا منگنی نے کہا پانچ لاکھ روپئے خرچہ آیا منگنی کا خرچہ پانچ لاکھ روپئے ماشاء اللہ ایسے خرچوں کو تو بند کر کے ان کو غریبوں کو دینے کا کوئی نہیں سوچتا ہے اربوں کے کادل کر داری کتاب اس سے کتاب لکھ دی پھر قطر جی اس میں اس سے اس بات کو لکھ دیا کہ جو نقل ومرے پر جاتے ہیں ان کا پیسے کا فنڈ ہونا چاہیے غریبوں کے لیے نہیں ماشاء وہ جو منگنی کا پیسہ اس کا فنڈ نہیں ملا سکتے صاحب امریک امر کو روکنا چاہ رہا ہے جو امت مسلمہ کو اجتماع اکٹھا ہونا حرم پڑانا ایک دوسرے کے ہاتھ سے باخبر ہونا ایک دوسرے کے دینی معیار کو اونچا کرنا اس کا جو اس کو روک رہا ہے پیسے ہی جتنے بھی آپ کے یہ جتنے بھی دانشور آپ کو مل رہے ہیں یہ یا تو دے آر در پیڈ ایجنٹ آف در دے آر اینو سیٹ ایجنٹ آف دیا تو یہودیوں کے معصوم نمائندے آپ میں کام کر رہے ہیں کہ بیچارے بالکل کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس کے دیا ہوا آئیڈیالوجی کو چلا رہا کہ یا تو معصوم نمائندہ اینوسیٹ ایجنٹ ہے. اور یا پیڈ ایجنٹ ہوتا ہے پیسے لے کر یہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ ان کے اندر سے وہ امال ضائع ہو جائیں جن, جن کے نتیجے میں انہیں آگے بڑھنا ہے ترقی کرنا ہے اور انہیں دنیا پر چھا جانا ہے تو لہذا قربانی کے شامل ہے کہ جس کے ذریعے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مدد آئے کی قربانیاں کیا ہے فرمایا سنت ابھی کویم کی تمہارے بار ابراہیم کی سنت ہے مایا کہ اس میں جہاں سے جانور ذبح کرو خوب پلا ہوا ہو خوش نما ہو کہ یہ جو ہے بروز قیامت پر, پر تمہاری سواریاں بنیں گے خود اس کا بعد میں گرتا ہے اور ہماری تمہاری پہلے ہو جاتی ہے جتنے اس کے بدن پر بال ہوتے ہیں اتنی نیکیں ملتی ہیں تو ایک شادی کو بڑی حیرت نکال کے جو بھیل بھیل پر تو وہ ہے وہاں بیل کے بیٹھ کے بعد برابر کیے ملتی ہیں اور جس آدمی کا بس چلتا ہو کہ وہ قربانی کر سکے لیکن وہ قربانی نہ کرے حدیث شریف میں ہے کہ اس کو کہہ دو کہ پھر ہماری یہاں پر عید کی نماز ہو رہی ہے اس مسلح پر نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے کیونکہ اس کی مسلمانوں کے ساتھ وابستہ کی نہیں سمندر میں شامل نہیں ہو رہا <coughs> لہذا اس کی وابستہ کی نہیں ہے سلاح یا حضر مسلح نہ <tih> وہی الفاظ حدیث صرف جیسے <tih> کہیں کہ ہماری نماز پڑھنے والی جگہ پر نماز کے لیے نہ آئے اور بھائی اس کے دن آدمی ایک کروڑ روپئے صدقہ کر دے غریبوں میں تقسیم کر دے اور دوسرا آدمی چار ہزار کا بکرا خرید کر کے سفر کر رہے ہیں تو سواب کے لحاظ سے دو کروڑ والا سے چار ہزار والے کے سواب کو نہیں پہنچ سکتا کیوں کہ اس نے شریعت کے کمبل کو زدہ کرنے کی تردید پر چار ہزار خرچے کیے ہیں اور یہ میں صدقہ ہے ہے اس بات کو سمجھائیں جہاں جہاں پر بیس اکبیس لوگ ایسے بسوں لوگوں کے دل میں ڈال ڈال کر سی باتیں کہنا چاہیں تو ان کا زور سدست کریں یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے یا آپ وہ دنیا کے لحاظ سے گرا کر آپ کو شاعر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ورنہ کہا آپ کے دین سے کوئی پتہ نہیں آپ اپنی عبادت کر رہے ہوں اللہ اعلّہ کر رہے ہوں آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے جس طرح افغانستان میں ہوتا ہے شادی کا ولیمہ ہوتا ہے نا ایک طرف ڈاڑیوں اور ماشاء اللہ ڈاڑیوں پرات پھیرتے ہوئے تسلیم پھیر رہے ہوتے ہیں جماعت کی نماز کا وقت ہوتا ہے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اسی بلیم پاس ادھر لگے ہوتے ہیں شراب کی بوتلیں لگی ہوتی ہیں شراب والا ولیمہ ہوتا ہے اتنا نہیں ہے کرنے کا ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو روک دیں روکے نہیں تو کم از کم قطع تعلق کریں افغانستان اس لیے تباہ <تصور> کے دیندار لوگوں میں غیرت ایمانی کی یہ پہلو تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا وہ والا سبا تو کے بارے میں فرمایا ہے کہ او خلاج رہی رہا اسلام انقل مدین نے لیا اللہ پاک حکم دیا جبلی اللہ کو فلان بستی کو الٹ دیں انہوں نے کہ آپ کو فلانا لمبا سے طرف ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو فلانا بند ہے اس نے پلک جھبک کے برابر بھی آب کی, کی ماسیت نہیں کی آپ کے حکم حکومت افرمانی نہیں کی پھر دوبارہ حکم ہی. اس, کو بھی اس کو بھی الٹا کرو اور اس کے اوپر ساری بستی کو الٹا کرو ان وجہ ہو لمبی تمار سیا سات کتو کیونکہ ماس کو دیکھنے سے اس گناہ کو دیکھنے, دیکھنے پر اس آدمی کو اتنی تکلیف بنی ہوئی کہ اس کے چہرے پر بل آئے ہوتے سلیکٹر دے سی ہوتا دوبل حیرت پکے نہ ہو خدا دربار کے ٹول نہ غٹ ہٹ قدر دے غیرت آگے نہ بادہ اخبل داد اس کو محبت کردر دیتا دین نمبر ون سے اولین نمبر ون غیرت پہ آج کل جو آپ سے جو غیرت نکالنے کی کوش کر رہی تھی کو ٹارگٹ کر کے ہٹ کرتی ہیں یہ وہ چیز ہے جس پر تو شہری کی طرح آگے بڑھ کر دنیا بھر چھانے کے لیے تیار ہے وہ غیرت ہے یہ بات اس بات کو میں بھی تسلیم دوں گا. غیرت جو ہے وہ گفانہ بٹھانا غیرت نہیں ہے وہ غیرت غیر ادا کی کوڑ کر معمولی بات پر آدمی کو قتل کر معمولی بات پر لڑکی کو قتل کر دیں معمولی بات لڑکا کو قتل کر دیں ایسی بات جو شریر میں درست تھی جسے بلوچستان کی خبر آئی کہ دو لڑکیوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی کے خلاف شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ان کو وہاں کا وڈیرا لے کر گیا اور قتل کر کے اور گڑے میں ڈال کر پور مٹی ڈال کر مٹی ڈالنے ماں نے احتجاج کیا اس کو بے کر اس کو ڈال دیا تو یہ غیرت اسلامی نہیں ٹھیک ہے نا یہ غیرت اسلامی اخبار اخباروں میں خبر ہے باقاعدہ سب لوگوں نے پڑھی تو اللہ کہ ہاں قدر دیں اللہ تعالیٰ کی قدر قربانی کی ہے قدر غرض کی ہے زیادہ نا مال کو زندہ کرنا اجاگر کرنا ہے تو بڑی عید کا جو موقع ہے اور اس, میں یہ اس کا یہ پیغام ہے قربانی اللہ تبارک صلاح سلامے کی چوتھی کتاب ہے